یا مدنی، یا عربی، یا حبیبی، یا طبیبی یا اللہ اللہ نواسی اور نبے ہے سورہ ہُو شریف بارواں سپارہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے قَوْمِ لَا مَنَّكُمْ أَن <بِبعید> اور اے میری قوم تمہیں میری ضد یہ نہ کموا دے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نو کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر اور لوت کی قوم تو کچھ تم سے دور نہیں وقت ان دودھ اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے یہ دو آیتے ہیں ان آیتوں کا معنی یہ ہے کہ حضرت سعیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اہم میرے دین سے نفرت تمہیں اس پر نہ ابارے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور بت پرستی اور ناپ تول میں کمی کرنے اور توبہ اور کو ترک کرنے پر جمے رہو اور ڈٹے رہو حتیٰ کہ تم پر بھی ایسا عذاب آ جائے جو تم کو جڑ سے اکھاڑ کر ملیا میٹ کر دے جیسا کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر طوفان سے غرق کرنے کا عذاب آیا اور حضرت حود علیہ السلام کی قوم پر ایک سخت اور زبردست آندھی کا عذاب آیا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر ایک چنگار اور زلزلے کا عذاب آیا اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے اوپر ان کی زمین کو پلٹ دیا گیا اور فرمایا کہ تم لوت تم سے زیادہ دور نہیں اس سے بہت مکانی مراد ہے کیونکہ حضرت لوت علیہ السلام کی بستی مدین کے قریب تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت زمانی مراد ہو کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو معلوم تھا کہ کچھ عرصے پہلے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا تھا ہر صورت میں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا واقعہ ان سے مقصد نہیں تھا اس لیے حضرت شعیب علیہسلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم ان حالات سے عبرت پکڑو اور سبق سیکھو اور اللہ کا اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے گریز کرو ورنہ تم پر بھی پچھلی قوموں کی طرح عذاب آئے گا آیت نمبر 91 ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے قولو یا شعیبو قالوا يا شعيب ما نقهو كثير من ما تقولوا واننا نراك فينا ضعيف ولو لا رفطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز بولے اے شعيب ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تمہارا کنبا نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھراؤ کر دیا ہوتا اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہیں عزت نہیں اشکر اللہ تو دیکھیے یہاں پر مطلب ایک اعتراض ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان کی زبان میں گفتگو کی تھی پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے بہت سخت متنفر تھے اس لیے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو غور سے نہیں سنتے تھے اسی وجہ سے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کے متعلق بھی اسی طرح فرمایا جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر پچیس کا معوم ہے ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ آپ کے کلام کو نہ سمجھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو سمجھتے تو تھے وہ لیکن وہ ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے توہین اور تحقیر کی نیت سے کہتے تھے کہ ہم آپ کی باتوں کو نہیں سمجھتے تو یہاں مراد یہ ہے سناچے میرا نب ارشاد فرما رہا ہے مشیت کہا اے میری قوم کیا تم پر میرے کمبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے سرجمہ دوبارہ سن لیں کہا اے میری قوم کیا تم پر میرے کنبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے وقت میں ہے حضرت سیدنا و علیہ السلام و سے متعلق آپ قرآن کریم کی ان آیتوں میں سن رہے ہیں تو جب کفار نے حضرت علیہ السلام کو ایزا پہنچانے قتل کرنے کی دھمکی دی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا خلاصہ یہ ہے کہ اے میری قوم تم نے میرے قبیلے کی رعایت کر کے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے قتل کرنے سے باز رہے جبکہ میرے قبیلے کی رعایت کی بجائے تمہیں اللہ کی رعایت کرنی چاہیے تھی اور تم نے اللہ کو اس طرح نظر انداز کر دیا جس طرح کوئی شخص کسی بے کار چیز کو اپنے پسے پشت ڈال دیتا ہے تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے چنانچہ چیت نمبر ترانوے ہے قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ میں اپنا کام کر تا... کس پر آتا ہے؟ وہ عذاب رسوا کرے گا اور کون جھوٹا ہے اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں مراد یہ ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ کرتے رہو تم اپنے کفر اور ظلم پر کار بند رہو اور میں تم کو ان کاموں سے حقب سابق منع کرتا رہوں گا اور میں نے تم کو جت عذاب کی خبر دی ہے تم بھی اس کا انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی اس کا انتظار کرتا ہوں چنانچہ آیت نمبر چنانوے اور پچانوے ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعِبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا غلام اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور ظالموں کو چنگاڑ نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گٹنوں کے بل پڑے رہ گئے کہ اللم الدل مدین گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے ارے دور ہوں مدین جیسے دور ہوئے سمور. اللہ اکبر حضرت ابن عباسردی اللہ تعالیٰ عنان نے فرمایا کہ اللہ نے صرف دو قوموں پر ایک قسم کا آزاد نازل کیا ہے قوم سالے پر اور قوم شعیب پر ان دونوں کو ایک زبردست چنگار نے ہلاک کر دیا رہی قوم صالح تو اس پر نیچے سے ایک چنگار کی آواز آئی اور رہی قوم شعیب تو اس پر اس کے اوپر سے ایک چنگار کی آواز آئی اللہ تعالی نے حضرت سیدنا شعیب علیہ صلاط و السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے عذاب سے نجات دی اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو جو نعمت بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے پہنچتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومنوں تک یہ رحمت ان کے ایمان اور ان کے نیک امال کے سبب سے پہنچی ہو لیکن ایمان اور نیک امال کی توفیق بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہی ملتی ہے جب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ صلاحت وسلام نے وہ غرج دار چیخ ماری تو ان میں سے ہر ایک کی روح اسی وقت نکل گئی اور ان میں سے ہر شخص اسی وقت اور اسی حال میں مر گیا اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ان مکانوں میں کبھی کوئی شخص رہا ہی نہ تھا اللہ اکبر میرا اب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر میں ہے ولاق ارسل موسا باتینا و سلطان پر بے شک ہم نے موسا کو اپنی آیتوں اور سری غلبے کے ساتھ فرعون فرولہ فرآون کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے دیکھیے یہاں فرمایا ہے کہ بے شک شکن نے موسیٰ کو اپنی آیتوں, آیتوں سے مرا کیا ہے یعنی موج کے ساتھ اور سری غلبے کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا اس صورت میں اللہ نے انبیاء علیہ سلاط وسلام کے جو قصص بیان فرمائے ہیں ان میں سے یہ ساتواں اور آخری قصہ ہے تو یہاں پر جو معجزات بیان فرمائے گئے ہیں جو فرمایا گیا کہ ہم نے جو ہے وہ نشانیاں دی ہیں آیات دی ہیں معجزات اس سے مراد ہیں اور مثلا عصا ید بیضا وغیرہ وغیرہ کیونکہ یہ حضرت مس علیہ السلام کے بہت مشہور موجودے ہیں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ السلام کو نو کھلے ہوئے موجود عطاف فرمائے نمبر ایک والا نمبر دو یدبید نمبر تین طوفان نمبر چار ٹڈیاں نمبر پانچ جوئیں نمبر چھ مینڈک نمبر سات خون نمبر آٹھ پیداوار میں کمی نمبر نو جانوں میں کمی ان تمام سے متعلق میں ماضی میں آپ کو تفصیل بیان کر چکا ہوں تو یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موس علیہ سلاط و کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے چنانچہ پہلے تین آیتوں کی تلاوت کروں گا پھر کچھ تفصیل کرتا ہوں آیت نمبر ستانوے اٹھانوے ننانوے ہے فرآون امر فرآون فرآون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے اور فرعون کا کام راستی کا نا تھا یا فدومو کو مہ یا او اب قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن تو انہیں دو زخم لا اتارے گا اور وہ کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا فِي هَذِهِ لَعْنَتَوْا لَعْنَتَوْا وَيَوْمَ وِفْضٌ اور ان کے پیچھے پڑی اس جہاں میں لعنت اور قیامت کے دن کیا ہی برا انعام جو انہیں ملا ان تینوں آیتوں کی آپ ایک ساتھ جو ہے وہ ترجمہ سن لے سات فرمایا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے اور فرعون کا کام راستی کا نہ تھا اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن تو انہیں دوزخ میلا اتارے گا اور وہ کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا اور ان کے پیچھے پڑی اس جہاں میں لانت اور قیامت کے دن کیا ہی برا انعام جو انہیں ملا یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجزات کا جو بیان فرمایا گیا ہے اور فرعون آؤن اس کے درباریوں کی طرف بھیجنے کا بھی ذکر ہوا ہے تو فرعون کا کوئی کام صحیح نہ تھا وہ ہدایت یافتہ نہ تھا امام فخر الدین راضی رحمتہ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ فرعون دہریہ تھا وہ اس جہاں کے لیے کسی پیدا کرنے والے کا منکر تھا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا بھی انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جہاں کا کوئی خدا نہیں ہے ہر ملک کے باشندوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کی اطاط اور اس کی پرستش کریں یہ فراؤن کہتا تھا اور وہ اس بات کا بھی انکار کرتا تھا کہ اللہ کی معرفت اس پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے میں رشد اور ہدایت ہے اور چونکہ وہ ان چیزوں کا منکر تھا اس لیے وہ رشد اور ہدایت سے بالکل خالی تھا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فرعون کا کوئی کام بھی رشید نہ تھا صحیح نہ تھا. تو فرمایا کہ قیامت کے دن فرعون اپنی اس قوم کا مقتدہ ہوگا جو دوزق کی طرف جا رہی ہوگی یعنی جس طرح پھر دنیا میں گمراہی میں ان کا مقتدا تھا اسی طرح آخرت میں عذاب میں ان کا مقتد ہوگا یا یعنی جس طرح دنیا میں سمندر میں غرق کیے جانے کے وقت وہ ان کا مقتدہ تھا اسی طرح آخرت میں دوزخ میں دخول کے وقت وہ ان کا مقتدا ہوگا یعنی دنیاوی عذاب میں بھی وہ ان کا مقتدہ تھا اورقروی عذاب میں بھی وہ ان کا مقتد ہوگا تو یہ یہاں پر مراد ہے تو فرمایا کہ دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی جی گئی اور آخرت میں بھی تو مانا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی لعنت اور فرشتوں کی اور نبیوں کی لعنت ان کے ساتھ چبکی ہوئی ہے اور وہ لعنت کسی حال میں ان سے الگ نہیں ہوتی اس کے بعد یہ فرمایا کہ کتنا برا انعام ہے جو کہ ان کو ملے گا اور برا انعام سے مراد کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس سبھی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد پی در لعنت ہے یعنی مسلسل لعنت اللہ اکبر اکبرا آئے نمبر سو اور ایک سو ایک غالی کا قرآن علیہ کا من و حصید یہ بستیوں کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں سناتے ہیں ان میں کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی وما ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنا برا کیا تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے جب تمہارے رب کا حکم آیا اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا کچھ نہ بڑھا اللہ اکبر ان دونوں آیتوں میں بھی دیکھیے اللہ تبارک کا مطالعہ جلا جلال ان نے ان کافروں کے اپنی جان پر خود ظلم کرنے سے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے اللہ نے انبیاء سابقین کہ علیہ السلام کے واقعات اور قصص بیان فرمائے فرمایا کہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں اور ان واقعات کے بیان کرنے میں فوائد بھی ہی ہیں کہ توحید اور رسالت پر محض عقلی جلائل بیان کرنا صرف ان لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو غیر معمولی ذکی اور ذہین ہوں اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور عام لوگوں کو تبلیغ سے اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب دلائل کے ساتھ واقعات اور قصص بھی بیان کیے جائیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ ساتھ واقعات اور قصص بھی بیان کرماتا ہے تاکہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ تاکہ وہ اپنے بندوں کو ہدایت جو ہے وہ اس کے ہدایت کا جو ہے وہ پیش کرنا ہدایت جو ہے وہ اس کے بندوں کو مل سکے اس لیے اللہ نے اکلی زلیلے بھی عطا فرمائیں واقعات بھی بیان فرما دیے قصص بھی نبیوں کے بیان فرما دیے تو فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا خود انہوں نے کہ رب نے ان کو دنیا میں ہوا کر کے آخرت میں عذاب میں مبتلا کر کے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے کفر اور معقیت کر کے خود اپنے آپ کو اس ہلاکت اور عذاب کا مستفق بنایا اللہ نے ان کو جو ہلاک کیا اور عذاب میں مبتلا کیا یہ اس کا عین عدل اور حکمت کا تقاضا ہے اس نے ان کو ان کے جرائم کی سزا سے زیادہ سزا نہیں دی یعنی اس نے ایک کافر کو ایک کافر کی سزا دی ہے ایک کافر کو دو کافروں کی سزا نہیں دی یہ اس کا عدل ہے حالانکہ اگر وہ چاہتا تو وہ ایک کافر کو دو کافروں کی سزا بھی دے سکتا تھا اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر وہ کافروں کو کفر کی سزا نہ دیتا تو لوگوں کو کفر سے دور رکھنے کا پھر کون سا ذریعہ ہوتا اللہ اکبر آئس نمبر 102 ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے بکالی کا اخبی کا عیدا اخلا واحیہ ان افغلی شدید اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے مراد کیا ہے کہ ہر ظالم کو چاہیے کہ ان واقعات سے عبرت پکڑے اور توبہ میں جلدی کرے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ جو ہے وہ بہت زبردست ہے۔ یہ ہے یہاں پر جو ارشاد پرمایا گیا۔ چنانچہ ایت نمبر 103 اور 104 ان فی ذالک آیہ لمن خاف عذاب الاخرہ ذالک یوم یوم یوم مجمع لهم الناس وذالک یوم مشہود بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے ومان اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے ان دونوں آیتوں میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو دنیا میں اس لیے عذاب دیا تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور انبیاء علیہم صلاحت والسلام کی تہذیب کرتے تھے اور جب اس مجرم کی بنا پر ان کو دنیا میں عذاب دیا گیا جو دار العمل ہے تو آخرت میں ان کو عذاب دینا زیادہ لائق ہے جو الجزا ہے اس آئس میں قیامت کا ذکر ہے اور قیامت کے وقوع کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس جہاں کو پیدا کیا اور وہ فائل مختار ہے ہر چیز پر قادر ہے جب وہ اس کائنات کو پیدا کر سکتا ہے تو اس کو فنا بھی کر سکتا ہے فنا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کئی لوگ ظلم کرتے رہتے ہیں ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور انہیں اس پر کوئی سزا نہیں ملتی اور کئی لوگ ظلم سہتے رہتے ہیں اور انہیں اس پر کوئی جزا نہیں ملتی اور ظالم کا بغیر سزا کے رہ جانا مظلوم کا بغیر جزا کے رہ جانا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے اس لیے ضروری ہوا کہ اس جہاں کے بعد کوئی اور جہاں ہو جہاں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے مظلوم کو اس کی مظلومیت پر جزا ملے اور جزا اور سزا کے عمل سے پہلے ضروری ہے کہ اس جہاں کا مکمل طور پر ختم کر دیا جائے جب تک یہ جہاں باقی رہے گا عمل ختم نہیں ہوں گے کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے مثلا ایک انسان مسجد بنا دیتا ہے تو جب تک وہ مسجد زمین پر قائم رہے گی لوگ اس میں نمازیں پڑھتے رہیں گے اس شخص کی نیکیوں کا سلسلہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا اسی طرح کوئی شخص فوہاشی کا اڈا قائم کرتا ہے یا کوئی جوئے کا اڈا قائم کرتا ہے تو جب تک برائیوں کا وہ اڈا قائم رہے گا اس میں برائیاں ہوتی رہیں گی اور اس کے ناما اعمال میں بھی برائیاں لکھی جاتی رہیں گی اور یوں لوگوں کے اعمال کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک یہ پوری دنیا ختم نہ کر دی جائے اس لیے جزا اور سزا کے نظام کو برپا کرنے سے پہلے قیامت کا آنا ضروری ہے یہ ایک باریک لیکن اہم نقطہ ہے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 105 سورہ یوم لا نفس الا ایک سو پانچ جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا تو ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی خوش نصیب ترجمے سے بات بالکل واضح ہے ایک بات تو فرمائی گئی کہ جب وہ دن آئے گا تو کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تمام خلق فاقت ہوگی قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اس میں احوال مختلف ہوں گے بعض احوال میں تو شدت حیبت سے کسی کو بے عزن الاحی بات زبان پر لانے کی قدرت نہ ہوگی بعض احوال میں اذن دیا جائے گا کہ لوگ اذن سے کلام کریں گے اور بعض احوال میں ہال و دہشت کم ہوگی اس وقت لوگ اپنے معاملات میں جھگڑیں گے اور اپنے مقدمات پیش کریں گے تو فرمایا گیا کہ ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی خوش نصیب یعنی شفیق حضرت شفیق بلکہ رحمتہ اللہ نے فرمایا فعادت کی پانچ علامتیں ہیں دل کی نرمی کثرت گریہ یعنی اللہ اور رسول کی محبت میں اللہ کے خوف میں رونا دنیا سے نفرت امیدوں کا کوتا ہونا اور نمبر پانچ حیا اور بدبختی کی علامت بھی پانچ ارشاد فرمائی دل کی سختی آنکھ کی خشکی دنیا کی رغبت دراز امیدیں اور بے حیائی تو یہ ہے مطلب اچھے اور برے لوگوں کے معاملات تو جو اچھی خصرت رکھے گا تو وہ قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ خوش نصیب ورنہ پھر بد نصیبی کا معاملہ ہو جائے گا اللہ تبارہ کا مطالعہ کرم فرمائے اور ہم سب کو جو ہے وہ فکر آخرت بھی نصیب فرمائے اور اللہ تبارہ کا وط اعلیٰ جلالہ جلال ہم سب کو دنیا اور آخرت میں جو ہے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی و وسلم کے قدموں سے دامن سے وابستہ رہنے جڑے رہنے کی ہر دم توفیق رفیق عطا فرمائے شکو فی لہ فی ترجمہ تنزل ایمان تو وہ جو بدبخت ہیں وہ تو دو زخمے ہیں وہ اس میں گزے کی طرح رینکیں گے خوش ال شاہ رب کا انبا کا فعال يريد وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں مگر جتنا تو مہارے رب نے چاہا بے شک تو مہارا رب جب جو چاہے کرے وہ امم الذین سعذو فجلنتی خالدین فیھا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذور اور وہ جو خوش نصیب ہوئے وہ جنت میں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں مگر جتنا تو تمہارے رب نے چاہا یہ بخشش ہے کبھی ختم نہ ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ تو دیکھیے یہاں پر مطلب جو ارشاد فرمایا گیا ہے تو علامہ حسین بن محمد راغب سوہانی علیہ رحمٰ لکھتے ہیں کہ نیک کاموں کی حصول میں اللہ کی مدد مل جانا سعادت ہے اور اس کا الٹ اور زد شقاوت ہے سعادت کی دو قسمیں ہیں سعادت دنیاوی اور اخروی سعادت اخروی جنت اور دنیاوی کی تین قسمیں ہیں روح کی سعادت بدن کی سعادت اور خارجی سعادت روح کی سعادت اللہ کے ذکر اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے ہوتی ہے بدن کی سعادت صحت اور قوت سے اور مفید غذا اور دواؤں سے حاصل ہوتی ہے اور خارجی سعادت انسان کے نیک مطلوب پر معاون کرنے سے ہوتی ہے اور اس کا الٹ ضد اور شقاوت ہے اللہ اکبر تو یہ جو فرمایا کہ زمین و آسمان سے مراد اس دنیا کے زمین اور آسمان ہوں تب بھی آئے جنت اور دوزخ میں جنتیوں اور دوزخیوں کے دواؤں کی منافی نہیں کیونکہ عربوں کا طریقہ یہ ہے وہ جب کسی چیز کا دوام بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے تو فلاں چیز رہے گی اور قرآن مجید چونکہ اربوں کے اسلوب کے موافق نازل ہوا ہے اس لیے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے اس سے مراد دوام اور خلود ہی ہے معنی یہ ہے کہ جنتی جنت میں دوزخی دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جہنمیوں کا یعنی کافروں کا جہنم میں رہنا ہمیشہ کے لیے اور ایمان والوں کا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہے الحمد میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آئی سمبر ایک سو نو فلا ام كو نفی بہم غری روس تو اے سننے والے دھوکے میں نہ پڑ اس سے جسے یہ کافر پوجتے ہیں یہ ویسا ہی پوچھتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوجتے تھے اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی تو دیکھیے پہلے, پہلے اللہ نے سابقہ قوموں کے بت پرستوں کے آواز تفصیل سے بیان فرمائے پھر اس کے بعد بدبختوں اور نیک بختوں کے اخربی انجام کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی طرف سلسلہ کلام کو متوجہ فرمایا اس سائز میں بظاہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن مراد عام مخاطب ہے کیونکہ بت پرستوں کی عبادت کے باطل ہونے کے متعلق نبی پاک علیہ السلام کا شک کرنا تو کسی طرح متصور ہی نہیں اور اس حایت میں یہ بتایا ہے کہ بت پرست جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس ان کی پرستش پر کوئی دلیل نہیں ہے وہ صرف اپنے آبا و جداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں تو اس حایت میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم ان کو ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہ ہوگی تو اس سے مراد کیا ہے کہ ان کی بت پرستی کی سزا میں رب نے ان کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے ان کو وہ عذاب پورا پورا دیا جائے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور یہ بھی ہے کہ किया چند انہوں نے کفر کیا حق سے روح گردانی کی لیکن دنیا میں ان کے رزق اور معیشت کا جو حصہ ہے رب کی طرف سے ظاہر ہے وہ ان کو ملے گا اس میں کمی نہیں ہوگی میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 110 اور 111 ہے موسل کتاب <مُرِيدٌ> اور بے شک ہم نے موسا کو کچھ کتاب, ہم نے موسا کو کتاب دی تو اس میں پڑ گئی. اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جبھی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک وہ اس کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں خبر اور بے شک جتنے ہیں ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا بھر دے گا اسے ان کے کاموں کی خبر ہے یہ دو آئے ہیں ایک سو دس اور ایک سو گیارہ دونوں کا ترجمہ ایک ساتھ پھر سماعت فرمائیں اور بے شک ہم نے موسا کو کتاب دی تو اس میں پھوٹ پڑ گئی اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جبھی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک وہ اس کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں اب یہاں تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کرتا چلوں دیکھیے ایک بات فرمائی کہ بے شک ہم نے موسا کو کتاب اب موسا کو کتاب کون سی دی گئی حضرت مس علیہ السلام کو تو ریف تو کتاب دی یعنی ہم نے عرض کر دیا کہ تو یہاں پر مراد ہے اور پھر فرمایا تو اس میں پھوٹ پڑ گئی اس سے مراد کیا ہے کہ بعض ایمان لائے بعض نے کفر کیا یہ امت کے حق میں ہے امت مسا علیہ السلام کہ ان میں پھوٹ پڑ گئی یہ دیر میں رکھیے گا تخبر اللہ اللہ کے کلام میں پھوٹ نہیں پڑتی یا نبیوں میں پھوٹ نہیں پڑتی یہاں مراد امت مصطفیٰ ہے کہ بعض امت مسع ہے بعض نے ایمان قبول کیا باز نے نہیں کیا تو ان سے متعلق پھوٹ ہے پھر فرمایا اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی یعنی ان کے حساب میں جلدی نہ فرمائے گا مخلوق کے حساب جزا کا دن روزے قیامت ہے تو جب ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا دنیا ہی میں گرفتار عذاب کیے جاتے اور بے شک وہ اس کی طرف سے یعنی آپ کی امت کے کفار قرآن کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں یعنی جس نے ان کی عقلوں کو حیران کر دیا ہے امید ہے انشاءاللہ شاء سٹینڈ ہو گئے ہوں گے پھر فرمایا کہ بے شک جتنے ہیں ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا بھر دے گا اسے ان کے کاموں کی خبر ہے اس میں ایک بات ہے کہ بے شک جتنے ہیں یعنی تمام خلق تصدیق کرنے والے یا تقسیب کرنے والے روزے قیامت یعنی جتنے ایمان لانے والے ہیں یا جتنے نہ لانے والے ہیں دونوں بے شک جتنے ہیں ایمان والے بھی اور بے ایمان تو ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا بھر دے گا اسے ان کے کاموں کی خبر ہے یعنی اللہ پر کچھ مخفی نہیں اس میں نیکیوں اور تصدیق کرنے والوں کے لیے تو بشارت ہے کہ وہ نیکی کی جزا پائیں گے اور کافروں اور تجزیے کرنے والوں کے لیے وہ ہے کہ وہ اپنے عمل کی سزا میں گرفتار ہوں گے یہ یہاں پر مراد ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ایک نمبر 112 ہے ارشاد خدا بندی ہے ومنت بخشیر تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے اور جو تمہارے ساتھ رجوع لایا ہے اور لوگوں سرکشی نہ کرو بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے تو یہاں پر مراد جو ہے وہ بالکل واضح ہو گئی میرا رب فرما رہا ہے کہ ارشاد خداوندی ہے تو قائم رہو قائم رہو سے مراد کیا ہے کہ اپنے رب کی حکم اور اس کے دین کی دعوت پر جو ہے وہ مطلب قائم رہو اور فرمایا کہ جیسا تمہیں حکم ہے کما امیرتا ومن بما کا ولا تو جیسا تمہیں حکم ہے اور جو تمہارے ساتھ رجوع لایا ہے یعنی اس نے تمہارا دین قبول کیا ہے وہ دین و طاعت پر قائم رہے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سفیان بن عبداللہ سکفی نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرب کیا کہ مجھے دین میں ایک ایسی بات بتا دیجیے کہ پھر کسی سے دریافت کرنے کی حاجت نہ رہے تو فرمایا آمنت تو اور قائم رہ اللہ اکبر میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے سورہ حد شریف کی آیت نمبر ایک سو تیرہ ہے ولا اولیا تم تم فرون اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں پھر مدد نہ پاؤ گے تو یہاں پر بات بالکل واضح ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آیت کا معنی ہے مشرقین سے میل جول نہ رکھو اور ابو العالیہ نے کہا کہ ان کے اعمال سے راضی نہ ہو ورنہ تمہیں بھی دو کا عذاب ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت ہے کہ ظالموں سے میل جول نہ رکھو اور ابن زید نے کہا کہ اس کا معنی ہے مداہنت نہ کرو یعنی جو شخص ظالموں سے میل جول رکھے اور ان کے ظلم پر انکار نہ کرے وہ مداحل ہیں تو یہ آیتیں ان ظالموں کے متعلق ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہوں اور جو گناہ گار مسلمان ہیں تو اللہ تعالی ہی ان کے گناہوں اور ان کے عملوں کو جاننے والا ہے اور کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کسی بھی معصیت کے ساتھ صلاح کرے اور نہ کسی معیت کرنے والے کے ساتھ میل جول رکھے اب یہاں پر کفار کے ساتھ میل جول سے متعلق ممانعت پر حدیثیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں اور اس موضوع پر کچھ کلام بھی بحال کیا جا سکتا ہے لیکن مختصر یہی ہے جو ہم نے عرض کیا ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ایک سو چودہ اور ایک سو پندرہ ظلاف رال اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو وقت او رل مخصری اور صبر کرو کہ اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا دونوں آیتوں کا ترجمہ ایک ساتھ سماعت بھروائے اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو اور صبر کرو کہ اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا سمبر ایک سو چودہ اور ایک سو پندرہ. اس سے پہلی آیت میں اللہ نے استقامت کا حکم دیا تھا اور اس کے متصل بعد اس آیت میں ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز پڑھنا ہے اور جب کبھی کسی شخص کو مصیبت یا پریشانی لاحق ہو تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے حضرت شجنا خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز سے غم ززا یا فکر مند ہوتے تو نماز پڑھتے سبحان اللہ اور دن کے دو طرفوں میں اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد حضرت مجاہد اور محمد بن قاب القرضی نے کہا کہ دن کے دو طرفوں کے مراد فجر ظہر اور اثر ہیں اور حضرت ابن عباس نبی اللہ تعالی عنہما حسن اور ابن زید نے کہا کہ دن کے دو طرفوں کے مراد فجر اور مغرب ہیں حضرت دحاق نے کہا کہ فجر اور اثر ہیں امام ابن جریر نے ان اقوال میں ابن جریر نے کہا کہ ان اقوال میں اولا یہ ہے کہ جن کی دو طرفوں سے مراد فجر اور مغرب کو لیا جائے وغیرہ ہوں مختلف اقوال ہیں تو نماز فجر کو سفید اور روشن وقت میں پڑھنے اثر کو دوست مثل سایہ کے بعد پڑھنے اور وطر کی وجوب میں امام اعظم ابو حنیفہ ردی اللہ تعالی عنہ کی تارق بھی اس میں ہو جاتی ہے الحمدللہ الحمد للہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما محمد بن قائب کرذی حضرت مجاہد حضرت حسن حضرت دہاق حضرت ابن مسعود حضرت سلمان فارسی و مصروف نے رضی اللہ تعالی عنہ جمعین نے کہا ان نیکیوں سے مراد پانچ نمازیں ہیں یہ پانچ نمازیں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں کہ جس طرح سے پانی میل کو مٹا دیتا ہے اور دھو ڈالتا ہے تو نماز سے متعلق فضائل یہاں بہت طویل مطلب بیان ہو سکتے ہیں اور یہاں اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے سناچ آیت نمبر 116 ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے خبر مِن مِن إِلَّا مِّن مَنْ <مجرمين> کرو کہ اللہ نے سجنا جی جی سن لے تو کیوں نہ ہوئے تم میں سے اگلی سنگتوں میں قوموں میں ایسے جن میں بلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین میں فساد سے روکتے ہاں ان میں تھوڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گناہگار گناہ گارت نمبر ایک سو سولہ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے بتایا تھا کہ اس نے پچھلی امتوں پر ایسا ہم عذاب نازل فرمایا تھا جس نے ان قوموں کو سفا ہستی سے مٹا دیا ماں سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کیونکہ ان کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھتے ہی اللہ سے توبہ کر لی تھی اور ان کا واقعہ تفصیل سے آپ سماج بھی فرما چکے ہیں اور اس آیت میں ان پر عذاب نازل کرنے کے دو سبب بیان فرمائے ہیں پہلا سبب یہ بیان فرمایا کہ ان میں نیک لوگوں کی ایسی جماعت نہ تھی جو برے لوگوں کو برائیوں سے اور فساد پھیلانے سے روکتی اور دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ فانی لذات شہوات اور طاقت اور اقتدار کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے اس حاصل سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر لوگ نیکی کا حکم دیتنا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں اور فانی لذتوں اور باطل شہوتوں کی تکمیل میں ڈوب جائیں تو ان پر عذاب الہی نازل ہونے کا خطرہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آیت نمبر 117 ایک سو سترہ نب بک لی کل قرآبہ اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں اللہ اللہ دیکھیے اس آیت میں مطلب جو ہے بہت کچھ ہے ہمارے لیے یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی ظلم کی وجہ سے بستیوں کو تباہ کر دے جبکہ ان کے رہنے والے نیک ہوں تو ظلم سے مرا شرک ہے ان شرک اللہ ظلم العظیم بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کا حق دوسرے کو دینا ظلم ہے عبادت اللہ کا حق ہے اور یہ حق دوسروں کو دینا ظلم ہے جب مخلوق میں کسی کا حق دوسرے کو دینا ظلم ہے تو پھر اللہ کا حق دوسرے کو دینا سب سے بڑا ظلم ہے اور اب اس وجہ سے کسی وقتی کو تباہ نہیں کرتا کہ اس کے رہنے والے شرک کرتے ہوں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے ہوں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ صرف اس وجہ سے کسی قوم پر ہم عذاب نازل نہیں فرماتا کہ وہ قوم شرک اور کفر کا اعتقاد رکھتی ہو بلکہ وہ اس قوم پر اس لیے عذاب نازل فرماتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی ہی کرتے ہیں اسی وجہ, نے اسی وجہ سے فوقہ نے کہا ہے کہ حقوق اللہ میں وسعت اور درگزر کی گنجائش ہے اور حقوق العباد میں تنگی اور سختی ہے اور اللہ اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندے خود معاف نہ کر دیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کفر کے ساتھ حکومت باقی رہتی ہے ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہتی اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت نوح سیدنا نا سیدنا سید سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوموں پر اس وقت عذاب آیا جب انہوں نے لوگوں کو ایزا پہنچائی اور مخلوق پر ظلم کیا حضرت صدی جی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے اللہ ان سب پر اپنی طرف سے عذاب نازل فرمائے اللہ اللہ آٹ نمبر 118-119 اٹھارہ ایک سو انیس واہ رب الجا ولا یلون اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے علام و ربو کا والی کا خلق کلیما تو ربی کا جہنم علی منل جہنم منل جن سی اجمائین مگر جن پر تمہارے رب نے رشن کیا اور لوگ اسی لیے بنائے ہیں اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کی بے شک جہنم ضرور بھر دوں گا جنوں اور آدمیوں کو ملا کر اللہ تو رب فرماتا ہے کہ میں جنوں سے اور آدمیوں سے انسانوں سے جہنم کو بر دوں گا لم ل جہنم میں ضرور جہنم کو بر دوں گا ان دونوں آیتوں کا ترجمہ ایک ساتھ صرف ہم آج فرمائیں ایک سو آیت نمبر ہے ایک سو اٹھارہ اور ایک سو انیس اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور لوگ اسی لیے بنائے ہیں اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جنوں اور آدمیوں کو ملا کر دیکھیے ان دونوں آیتوں میں بتایا ہے کہ اگر اللہ تبارک وط مجدب الکریم چاہتا تو سب کو جبرن مومن اور ایک امت بنا دیتا لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اس کی مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنے اختیار سے اس پر ایمان لائیں اس لیے اس نے انسانوں اور جنات کو اختیار دیا پھر یہ عقائد اور اصول میں اختلاف کرتے رہے کچھ لوگ تو سرے سے خدا کے منکر ہیں اور اس کائنات کو ایک اتفاقی حادثہ مانتے ہیں یا ارتقائی عمل کا نتیجہ قرار دیتے ہیں یہ لوگ بے دین اور دہریے ہیں اور کچھ لوگ خدا کی وجود کے قائل ہیں لیکن تو عید کے قائل نہیں نہ رسولوں کو اور آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں یہ لوگ بدھ پرست بدھ ہندو سکھ ہیں اور کچھ لوگ خدا رسول اور آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں ان میں سے بعض کو ریت کو مانتے ہیں اور اس کو غیر منسوخ مانتے ہیں حضرت وزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں یہودی ہیں اور بعض ان کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں ان کو تین میں سے ایک مانتے ہیں یہ عیسائی ہیں بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور آپ پر قرآن نازل کیا قرآن نے سابقہ آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کر دیے اب حضور علیہ السلام کی شریعت کے کی سوا کسی شریعت پر عمل کرنے کی نجات نہیں ہوگی اور اللہ اسلام کے کی سوا کسی دین کو قبول نہیں فرمائے گا یہ لوگ مسلمان ہیں اور اللہ نے فرمایا مگر جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا اس سے مراد مسلمان ہیں کہ الحمد اللہ نے ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ مطلب یہ توفیق دی کہ ہم جیسا حق ہے ویسا اللہ رسول پر ایمان لائے اللہ تعالی ہمیں عمل صحلح کی اخلاص کے ساتھ مرتے دم تک توفیق رفیق عطا فرمائے آمین جہنم کا جنوں اور انسانوں سے بھرنے سے متعلق رب نے ارشاد فرمایا عیسائق میں مانا یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ چیز پہلے سے ہے ہمیشہ سے ہے کہ اللہ جنات اور انسانوں کو اختیار دے گا تو ان میں سے بعض اپنے اختیار سے دین حق کو قبول کریں گے ایمان لائیں گے عمل کریں گے اور بعض ضلع اور شوائے دیکھنے کے باوجود دین حق کو مسترد کر دیں گے اور اپنے آبا و اجداد کی تقلید کی وجہ سے کفری عقائد پر جمے رہیں گے تو کچھ لوگ جنت کے مستحق ہوں گے اور کچھ لوگ دوزخ کے مستحق ہوں گے اس لیے فرمایا کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا اور جب جنوں اور انسانوں کی اکثریت نے کفر کو خیال کیا تو اللہ کی یہ بات پوری ہو گئی حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بخاری شریف مسلم شریف کی ہے کہ رحمت کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ نے اپنے رب کے سامنے ایک دوسرے سے بحث کی جنت نے کہا کیا وجہ ہے کہ جنت میں صرف کمزور اور پسماندہ لوگ ہی داخل ہوتے ہیں دوزخ نے کہا مجھے یہ فضیلت ہے کہ مجھ میں متبرین داخل ہوں گے اللہ نے جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو اور دوزخ, نے دوزخ سے فرمایا تم میرا عذاب ہو میں جس کو چاہوں گا تم میں داخل کر کے سزا دوں گا تم میں سے ہر ایک کے لیے لوگوں سے بھرنا ہے رہی جنت تو اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا اور وہ جس کو چاہے گا دوزخ کے لیے پیدا کرے گا ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا پھر دوزخ تین مرتبہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہیں حتیٰ کہ اللہ دوزخ میں اپنی شان کے مطابق اپنا قدم رکھ دے گا پھر دوزخ بھر جائے گی اور اس کا بعض حصہ بعض میں مدغم ہو جائے گا پھر دوزخ کہے گی بس بس بس اللہ اللہ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے چنانچہ آج کے درس قرآن سے متعلق آخری تین آیتیں آیت نمبر 121 122 اور 123 سو تیئیس ان آیتوں سے کے ساتھ ہی ہماری سورہ ان انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ارشاد خداوندی ہے کنزلیمان اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائے اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کو پند و نصیحت وقل للذین لا یؤمنون یؤمنون نعمل علامات انتم ان عاملون اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کرتے ہیں اور راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں والارض الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ مارو کا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ کا تَعْمَلُونَ اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے غیب اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے تو اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں سبحان اللہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مؤثر انداز میں تبلیغ فرما دی اور اللہ کی حجت پوری کر دی اور اس کے باوجود کفار مکہ ایمان نہیں لائے اور آقا کو اذیت پہنچانے کے در پہ رہے تو فرمایا اچھا تم مجھے ضرور پہنچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرو اور ہم اسی طرح دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے اور یہ جو فرمایا ہے کہ تم جو کچھ ہمارے خلاف کر سکتے ہو وہ کرو یہ تحدید اور وعید کے طور پر فرمایا ان کو کسی شرائع حکم کا مکلف نہیں کیا جیسا کہ اللہ نے ابلیس سے فرمایا تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 کا مفہوم ہے کہ تو اپنی آواز کے ساتھ ان میں سے جن کو ڈگمگا سکتا ہے ان کو ڈگمگا دے اور اپنے سوا اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دے اور ان کے اموال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا اور ان سے جھوٹے وعدے کر اسی طرح اللہ نے فرمایا آپ کہیے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے سو so جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے تو یہاں شیطان کے کو یہ نہیں کہ شیطان اللہ کے حکم کی پیروی کر رہا ہے اور بہکا رہا ہے یہ اللہ تعالی نے عذاب کے طور پر جو ہے وہ فرمایا اللہ اکبر عذاب کے طور پر فرمایا تحدید کے طور پر فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ فرمایا کہ آسمان اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں تو آیت کے حصے میں اللہ نے اپنے علم کا اظہار فرمایا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ اسی کی طرف ہر کام لٹایا جاتا ہے اس حصے میں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے اللہ کی متعدد صفات ہیں یہاں خصوصیت کے ساتھ علم اور قدرت کا ذکر فرمایا کیونکہ علم اور قدرت ہی دو ایسی صفات ہیں جن پر مدار الوحیت ہے کیونکہ اگر اس کو علم نہ ہو تو اس کو کیسے بتا چلے گا کہ اس کی مخلوق اس کے افغام پر عمل کر رہی ہے یا نہیں اور اگر قدرت نہ ہو تو وہ اپنی اطاعت گزاروں کو جزا کیسے دے گا اور اپنے نافرمانوں فرمانوں کو سزا کیسے گزاروں کو جزا کیسے دے گا اور نافرمانوں فرمانوں کو سزا کیسے دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں قرآن کریم کی سورہ رود شریف کا درس قبول و منظور فرمائے عمین اللہ آمین سلم آمین, آمین, آمین, آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین یہ قرآن کریم کی گیارہویں سورت تھی جس سے متعلق درس ہمارا مکمل ہوا ہے اور ان شاء اللہ سبارہ کا مطالعہ اس کے بعد سورہ یوسف شریف کا آغاز ہے سورہ یوسف جو ہے یہ الحمدللہ بہت مشہور مطلب صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور مختصر بھی نہیں طویل صورت ہے اور سورہ یوسف شریف میں حضرت سیدنا یوسف علیہ سلاط وسلام کا واقعہ جو ہے وہ الحمدللہ مطلب موجود ہے ایک سو گیارہ آئےتیں ہیں سورہ یوسف شریف کی ایک سو گیارہ آئے اور حضرت یوسف علیہ سلاۃ و سلام سے متعلق واقعہ تقریباً پوری سورت کو گھیرے ہوئے ہے لہذا بہت لوگوں کو آمد المسلمین میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق آگاہی تو ہے تقریباً لیکن مکمل طور پر نہیں تفصیل وہ نہیں جانتے کہ کیا کیا ہوا کس کس وقت ہوا کب کب کیا ہوا یہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت زلیحا کا تو میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ کل سے ہم سورہ یوسف کا آغاز کریں گے انشاءاللہ پاکستان کے وقت کے مطابق تقریباً نو بجے انشاءاللہ شاء و تعالی تو آپ تمام بھائی ضرور ضرور ضرور مطلب تشریف رکھا کریں تفصیل قرآن درس قرآن کے لیے ابھی آپ ناشری پڑے فرما دیں انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد ہم سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بھی انشاءاللہ تبارک اللہ تبارکہ جو ہے وہ درس کا آغاز کرتے ہیں جی آزم بھائی پچھلی فلائیں آپ آئیے